اسی طرح نیت کے کچھ مسائل ہیں اور نیت نام ہے دل کے ارادے کا اور احرام کا دل سے ہونا ضروری ہے زبان سے کہنا صرف بہتر ہے اور جس چیز کا احرام بھی پاننا ہے دل میں نیت کرنی چاہیے کہ اللہ عمرے کا احرام باندھتا ہوں یا اے اللہ حج اور عمرہ دونوں کران حج کے لیے احرام باندھتا ہوں یا پھر اللہ افراد حج کے لیے صرف حج کے لیے احرام باندھتا ہوں یا تمتوں کا احرام باندھتا ہوں کہ اول عمرہ ادا کروں گا پھر اس کے بعد دوسرے احرام سے حج کروں گا جو بھی وہ نیت کرنا چاہتا ہے دل سے کرے اور زبان سے اقرار اس کا کرنا مستحب ہے اصل چیز دل کی نیت ہے دل کو اگر پکا کر دیا اس بات پر اور تلبیہ پڑھ دیا تو چاہے زبان سے کچھ بھی نہ کہا ہو تو بھی یہ احرام شروع ہو گیا حالت اس کی دل میں نیت کی حجر کی اور زبان سے حج افراد کے الفاظ نکل گئے کہ افراد کرتا ہوں تو دل کی نیت کا اعتبار ہے جو کچھ دل میں نیت کی تھی وہ اصل ہے اسی طرح دل میں نیت کی حج کی اور زبان سے یہ کہہ رہا تھا کہ عمرے کے لیے احرام باندھتا ہوں تو بھی دل کی نیت کا اعتبار ہے زبان کے الفاظ کا اعتبار نہیں ہے جو کچھ دل میں ہے اس کا اعتبار ہے اور فرض کیجئے کہ دل میں نیت تھی حج کی اور زبان سے کہہ دیا کہ عمرے کا احرام باندھتا ہوں اور پھر خیال آیا کہ دل میں حج کی نیت رکھی ہوئی ہے اب حج کے لیے لفظ کہوں تو جو کچھ اس کے دل میں تھا حج کی نیت کا اس کا اعتبار کیا جائے گا دوبارہ الفاظ کہے گا تو ان الفاظ کا بھی اعتبار ہو جائے گا اور نیت کے ساتھ الہ کا ہونا یہ مسئلہ کئی بار بیان ہو چکا اگر کسی شخص نے صرف احرام باندھ لیا یہ مسئلہ غور سے ان لوگوں کو سننا چاہیے جو لوگ حرمین شریفین کے قریب رہتے ہیں جدہ وغیرہ میں کی ملازمت کرتے ہیں یا ٹیکسی ڈرائیور ایسے لوگ جن کی تعلیم زیادہ نہیں ہوتی اور جمعہ کا حد تک سنتے قطر کویت دبئی بحرین ان علاقوں سے گروہ در گروہ اللہ کے گھر میں زیارت کے لیے آتے ہیں اور ان میں سینکڑوں ایسے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے احرام کی دو چادریں باندھ لی ہوتی ہیں وہ انہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ نیت کیا کی ہے حج کرت ہے مراکت ہے کس چیز کی نیت انہوں نے کی ہے یہ واقعہ کئی بار پیش آتا ہے اور چونکہ بعض سفر ایسے ہوئے جس میں لوگوں کو مسائل کے بتانے کی ضرورت پیش آئی تو تجربہ ہوا کہ حرم میں محترم کے دروازے پر کھڑے ہیں اور پوچھا نیت کیا کی تھی تو انہوں نے کہا حج کی نیت کی تھی کس حج کی نیت کی تھی کچھ پتا نہیں ہے کسی نے کہا عمرے کی نیت کی تھی کسی نے کہا جی کوئی نیت نہیں کی تھی بس یہ پتا تھا جمعے کہا جو نا ہے تو بس دو چادریں باندھ کے آ گئے تو ایسی تمام صورتیں جن میں کسی شخص نے صرف احرام باندھ لیا اور نہ حج کی نیت کی نہ عمرے کی نیت کی تو احرام تو ٹھیک ہے بند گیا ٹھیک ہے جی ایک مرحلہ طے ہو گیا اب اب اس انسان کے پاس اختیار ہے اللہ نے اسے اختیار دیا ہے کہ وہ چاہے تو اس احرام کو حج کا احرام بنا لے اور چاہے تو اس احرام کو عمرے کا احرام بنا دے اور اس احرام کو اگر اس نے باندھنے کے بعد حرم میں داخل ہوا اور حجرے اسود کے سامنے پہنچ گیا اب اس نے تلبیہ بھی بند کر دیا تو عمرے کے پہلے عمرے کے شروع میں جو طواف ہوتا ہے اس کے پہلے چکر میں جب تضامی آدمی حجر اسود کے سامنے پہنچتا ہے استلام کرتا ہے دونوں ہاتھ اٹھاتا ہے پھر اس نیت سے انہیں چونتا ہے کہ گویا اس نے یہ دونوں ہاتھ اس پتھر پر رکھے ہیں تو تلبیہ چون اس نے بند کیا اور یہ کیفیت ہوئی تو یہ اس کا عمرہ شروع ہو گیا اب وہ عمرہ ہی کرے گا اب وہ کوئی نیت اور متعین نہیں کر سکتا اس سے پہلے پہلے تک وقت تھا چاہتا تو عمرے کی نیت کرتا چاہتا تو حج کی نیت کرتا عمرے کے لیے اس نے ایک چکر لگا لیا تو بھی یا طواف کے لیے وہ پہنچ گیا حجر اسود کے سامنے اور تلبیہ کہنا بند کر دیا اور ہاتھ اٹھا کے ہاتھوں کو چون لیا تو یہ اس کا عمرہ اب شروع ہو گیا اب وہ حج کی نیت نہیں کرے گا عمرے ہی کی نیت کو رکھے گا اور عمرہ ہی ہوگا اور حتیٰ کے بغیر نیت کے ایک چکر اگر پورا لگا لیا تو یہ بھی احرام اس کا عمرے کا ہو جائے گا یہ اس کے عمرے ہی کا احرام بندھا حج کے لیے یا تو وہ آٹھ سیل حج کو دوبارہ احرام باندھے اور یا پھر یہ اس کا عمرہ ہو جائے گا اور طواف کرنے سے پہلے فرض کیجئے کوئی آدمی اس نے طواف نہیں کیا وہ پہنچا ہی آٹھ سے حج کو مکہ مکرمہ میں فلائٹ لیٹ ہو گئی کہیں اور سے آ رہا تھا خرب جوار کے علاقوں سے اور سیدھا عرفات میں چلا گیا تو جو ہی وہ عرفات میں پہنچا ہے بغیر طواف کیے بیت اللہ کا تو یہ اس کا احرام حج کا ہو جائے گا اگرچہ اس کی نیت حج کی بھی نہ ہو تو بھی ہو جائے گا اور جیسے وہاں کہ اس نے جو جونی استلام کے بعد حجر اثر سے شروع کیا طواف کو تو یہ اس کا عمرہ یہ اس کا, یہ اس کا احرام عمرے کا ہو ہی گیا چاہے اس نے نیت کیا اور چاہے نہیں کی ٹھیک اسی طرح یہاں پر جب بیت اللہ نے حاضری دیے بغیر وہ براہ راست اور رفادا میں پہنچ گیا رفات کے میدان میں تو یہ اس شخص کا حج کا احرام ہو جائے گا بہت سے لوگ جو ہمارے ملک سے وی وی آئی پی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں آٹھ سے حج کو اور پھر بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جو تھکن کی وجہ سے بیچارے سوتے ہوئے رہ جاتے ہیں اور نو کو صبح وہ عرفات میں چلے جاتے ہیں تو اب وہ احرام باندھا ہوا ہے عرفات میں پہنچ کے اور اور بیت اللہ میں نہیں کیا تو یہ ان کے حج کا احرام خود بخدی ہو جائے گا اب انہیں حج ہی کرنا ہے اس احرام کو کھولنا اب ان کے لیے درست نہیں اسی طرح کسی شخص نے حج کا احرام باندھا بس یہ نیت کر لی کہ حج کرتا ہوں نہ اس نے یہ سوچا کہ یہ فرض ہے جائے نہ یہ سوچا کہ نفل حج ہے تو یہ جو احرام باندھا ہے نا یہ فرض حج کا احرام ہو جائے گا یہ احرام جو ہے یہ فرض حج کا ہو جائے گا حج اس پر فرض ہو جائے گا اور اگر اس نے نیت کی تھی نفل کی تو پھر نفل ہوگا یا نظر حج مانا تھا تو نظر کا حکم الگ ہے پھر نظر کا حج ہو جائے گا جس کس نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اس سال حج کروں گا یا کسی سال بھی حج کروں گا تو نظر کا اگر اس نے مان لیا حج یا کسی دوسرے کی طرف سے حج کر رہا ہے تو بھی جیسی نیت کی ویسے ہی ہو جائے ایسے ہی نیت کا ایک مسئلہ یہ بھی سن لیجیے کہ جس شخص نے حج یا عمرہ یا کران کا احرام باندھا بھول گیا شک ہو گیا یاد ہی نہیں رہا کہ کس چیز کی نیت کی تھی مسئلہ ہی نہیں پتا تھا پھر کسی نے راستے میں پوچھا کہ بھائی کیسی نیت کی تھی حج کی وہ کہتا ہے جی حج کی نیت کی تھی اچھا بھائی حج حجرام کی نیت کی تھی تمکوں کی کی تھی افراد کی کی تھی کون سی کہتا ہے جی کچھ پتا نہیں اور ایسے بہت سے لوگ آپ کو ملیں گے تو اگر آدمی بھول جائے یا شک ہو جائے کہ کس چیز کی نیت سے حرام باندھا تھا تو ایسے شخص کو حج اور عمرہ دونوں کرنے چاہیے اور عمرہ پہلے کرے گا جس طرح کے کران والا آدمی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے لیکن شران یہ شخص کران کا حج نہیں کرے گا اور اسی طرح اس پر ان میں جیسے آخر پہ قربانی کرنی پڑتی ہے اس پہ قربانی بھی نہیں آئے گی اسے اس کیا کرنا ہے جا کر عمرہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد حج بھی کرنا ہے اگر حج بدل ہے کسی کی طرف سے حج کر رہا ہے کسی کی وسیعت کو پورا کر رہا ہے تو جس کی طرف سے حج کرنا ہے نا اس کی طرف سے نیت کرے اور زبان سے بھی کہے کہ اللہ میں فلاں کی طرف سے حج کرتا ہوں اللہ فلاں کی طرف سے احرام باندھتا ہوں مثلا کوئی خاتون اپنے والد کے لیے حج کرتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کہیں گی کہ اے اللہ میں یہ حج اپنے مرحوم والد کی طرف سے کر رہی ہوں یا کوئی آدمی اپنی والدہ کی طرف سے حج کرتا ہے تو یہ کہے گا کہ الہ میں یہ احرام اپنی والدہ مرنما کے لیے باندھتا ہوں یہ حج اپنی والدہ مرنما کے لیے کرتا ہوں زندہ کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اے اللہ میں اپنے والد کی طرف سے یہ حج کرتا ہوں اپنی والدہ کی طرف سے حج کرتا ہوں زندہ لوگ جو ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے چاہے انہیں ثواب پہنچانے کے لیے ڈر لگتا ہے جہاز کے سفر سے خوف ہے یہ بھی انسانی کیفیت ہے نا معذوری ہے جہاز پہ بیٹھ نہیں سکتے والد یا والدہ خوف ہے ڈر ہے تو ان پہ بھی حج ایسا نہیں ہوگا لیکن باقی شرائط پوری ہو گئی ہیں صرف یہ ایک خوف بھی ہے تو ان پہ حج فرض جو ہو جائے گا تو وہ واجب ہے کہ کسی اور کو بھیجیں ان کی طرف سے کرے